تک نہ ہو کتاب گرا کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف کشاف کا مصنف زمخشری تفسیر کبیر کے مصنف امام راضی اقبال کہتے ہیں قرآن کو سمجھنا ہے تو صاحب دل تلاش کر صاحب دل تجھے صاحب دل بنائے تیرے دل کا تعلق تیرے خالق تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دے پھر تیرے دل پر اللہ تعالی کی طرف سے اسرار اور رموز اور باتیں حقیقت کی اتریں گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان دین کے واسطے سے جب وہ آئیں گی تو پھر قرآن سمجھ آ جائے گا ورنہ تفسیر راضی پڑھتے, پڑھتے پڑھتے مر جاؤ نہیں سمجھ آئے گی کشاف پڑھتے مر جاؤ قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی تیرے زمیر پہ جب تک نہ ہو نظول گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاپ تیرے مسائل جو تجھے درپیش ہوں گے تیرے دور کے مسائل جو تجھے درپیش ہوں گے وہ مسائل نہ راضی سے حل ہوں گے نہ زمکشر سے حل ہوں گے اگر حل ہوں گے تو اللہ تعالی سے حل ہوں گے اور وہ مالک تعالیٰ تیرے دل پر حق اتارے گا پھر تیرے مسائل حل ہوں گے اللہ، اللہ، اللہ، کیا اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی ایک بات نئی تازہ پڑی آپ کو سنا دوں آپ کا ذوق تازہ کرنے کے لیے گزارش ہے بالکل نیا مسئلہ ہے اگر کسی نے آج تک سنا ہو تو مائی کلال وہ بیان کو ہاتھ کھڑا کرے کسی نے سنا جو بیان کر رہا ہوں دیکھو سننے کے بعد بتانا مجھے ہم کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل بلا ہے مشکل پوچھا ہے مصیبتیں ٹالتے ہیں سب کہتے ہیں نا یہ ہمارا عقیدہ الحمد للہ میں داخل ہے جی جی نیم سے بانٹتے ہیں اللہ کی نیم سے بانٹتے ہیں دلہ شاہ رو ٹھیک ہے نا توجہ دکھ ٹالتے ہیں سکھ دیتے ہیں بے شک بے شک کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں کوئی اس پر اس قدل دیکھو ہاں ہاں ہاں سکون آ گیا مان سے پڑھتے ہو نبی اکرم صلی اللہ تعالی پرانے سل... پاک ہے جی اچھا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو صفات مبارکہ جی دو نام شریف صفاتی نام رعوف الرحیم بالکل جی جی جی جی جی. کیا رعف رحیم ہمارے اعتقاد کی دلیل اور ہمارے اعتقاد کے صحیح ہونے پر قوی حجت اسی کے اندر موجود ہے انہی دو لفظوں میں روف کا معنی کیا ہے اور رحیم کا معنی کیا ہے پرانے پاک میں جہاں کہیں آیا روف پہلے آتا ہے رحیم بعد میں آتا ہے اور اکٹھے ہی آتے ہیں رؤف اکیلا نہیں آتا ویل مین روف رحیم ہے ایسے نہیں ہاں ذرا عزیز عزیز ان علحما نیت تم عزیز علیہ جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے میرے حبیب پر گرا گزرتی ہے دکھ تمہیں پہنچتا ہے محسوس امام الانبیاء کو ہوتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ ہو تعالی وسلم یہ نہیں ہے کہ آپ کا درد نہیں رکھتے خالی تکلیف پہنچتی ہے کیونکہ بعض اوقات توجہ بیٹے کو کچھ ہوتا ہے باپ دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کو پرواہی نہیں ہوتی کیوں بے رحم باپ ہوتا ہے بے درد باپ ہوتا ہے درد والا بیٹے سے زیادہ تڑپتا ہے بشترمانو بشترمانو بشترمانو بشترمانو بشترمانو بشترمانو بشترمانو ایسے ہے نا جی اب سمجھیے ذرا روف اور رحیم میں فرق کیا ہے رعفت سے ہے مبالغے کا سیگا رحیم رحمت سے ہے مبالغے کا سیگا توجہ ذرا رافت کا معنی ہے ایسی مہربانی جو کسی کی دکھ تکلیف پریشانی دور کر کے ہوتی ہے روف اس مہربان کو کہتے ہیں جو کسی کی مصیبت اور تکلیف دور کرتا ہے اور رحیم اس مہربان کو کہتے ہیں جو کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے توجہ ذرا اللہ یہ بات کس نے کہی توجہ ذرا امام قفال مروزی امام قفال مروزی شاشی شاف مذہب کے بہت بڑے امام ہوئے ہیں محمود غزنوی کے دور کے اندر رحم اللہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے غفر اللہ یعنی محمود غزنوی وہ فر اللہ ان کے لیے رحمہ اللہ امام قفال مروزی شافی جو ہیں شافعی انہوں نے یہ فرق رافت اور رحمت کا بیان کیا ہے ان سے پھر نقل کیا ہے امام فخر الدین راضی نے اپنی تفسیر میں اللہ رحمہ اللہ, اللہ اور پھر اس کو پسند کیا ہے سبحان اللہ ہاں اللہ سبحان اللہ ہاں اللہ اس کو اچھا سمجھا ہے حسین قرار دیا ہے اور پھر محقق و مدقق مشہور زمانہ ملا عبد الحکیم شیال کوٹھی رحمہ اللہ جو جہانگیر کے بادشاہ جہانگیر بادشاہ کے دور میں ہوئے ہیں اور عرب و عجم میں ان کی تحقیق و تدقیق کے ڈنکے بج رہے ہیں سند کی حیثیت رکھتے ہیں ہمارے درسیات کے اندر انہوں نے حواشی بیضاوی کے اندر ہواشی بیضاوی میں بھی کسی کو پسند کیا اور پھر ان سب حضرات سے شیخ امام احمد رافع تہوی نے رف فل متول الحاشی کے اندر نقل فرمایا اللہ متول کا جو ہاشیا انہوں نے لکھا ہے اس کے اندر اللہ فرمایا اب رعف اور رحیم اکٹھے کیوں رکھا گیا جہاں رکھا گیا اور روف پہلے کیوں اور رئیف رحیم بعد میں کیوں اکٹھے اس وجہ سے رکھا گیا کہ مجھ دکھ ٹالنا دکھ ٹالنا اور پھر سکھ دینا ادھر سے مصیبت ٹالنا اور پھر رحمت دینا دونوں کامل محسن کے کام ہوتے ہیں کامل محسن جو ہوتے ہیں مہربان ان کے یہی دو کام ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ساتھ رکھا میرا حبیب خالی نیم سے بانٹتا ہی نہیں ارے پہلے تمہارے مصیبتیں دور کرتا ہے پھر نعمتیں عطا فرم لگو تو صحیح میرے حبیب کے ساتھ میرے حبیب کے دین کے ساتھ تعلق پیدا کرو وہ مصیبتیں ڈالتے بھی ہیں نیمتے دیتے بھی دیتے بھی اور پہلے کیوں رکھا گیا رعوف کو اس وجہ سے کہ دفع ال مدرتے من جلب المنفعت ہمارے اصولی جین فرماتے ہیں حکمت کی بات ہے کہ نقصان ایک ہے نقصان کو دور کرنا تالنا کسی کا ایک ہے کہ اس کو نفع پہنچانا فرماتے ہیں اہم جو ہوتا ہے نا وہ نقصان سے بچانا ہے نقصان دور کرنا ہے یہ اہم ہے نفع حاصل کرنے میں مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے اگر ایک آدمی دکان ڈالتا ہے دکان بناتا ہے ہاں جی مہینے دو مہینے تک اس کو کچھ بھی نہ منافع حاصل ہو چلتی رہے گی دکان لیکن اگر پہلے دن سے ہی گھاٹا شروع ہو جائے تو دو چار دنوں میں بند ہو جائے گی منافع نہیں آیا تو چل رہی تھی اگر گھاٹا آنا شروع ہوا بند ہو گئی بند ہو گئی معلوم ہوا دفع مدرتے تاہم من جلب بلفا سمجھ آئے گی کہ نہیں بالکل رسول اکرم صلی اللہ رسول وہاں بھی کتا جب باپ سے بات کرے اس کو کہو بتا روف اور رحیم میں فرق کیا ہے روف رحیم میں فرق کیا, فرق, کیا ہے؟ ہے؟ فرق کیا ہے پھر اس کتو کو پہلے نمبر پر تو یہ فرق آئے گا نہیں <تصفيق> <تصفيق> اس کو کہو بے بیرت اللہ کا کلام ہے بے فائدہ تو وہ کلام کرتا نہیں تو بتا جب دونوں کا بیان ہی مانا ایک ہے تو پھر دونوں کو ذکر کے اکٹھے کیوں کیا گیا یہ تو فسا و بلاغت کے منافی بات ہے منافی بات, بات ہے یہ اور قرآن مجید تو فسا کے ہاں انتہائی آخری مقام پر ہے جس کے ساتھ کا ممکن ہی نہیں محال ہے جی جی جی تو پھر اگر اس کو آ جائے تو پھر کہے ظالم روز کو کہتے اسی کو ہے جو مصیبتیں ٹالتا ہو مشکل خشا ہو مشکل خوشا ہوتاؤ خان اللہ تو پرانے پاک کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا مشکل خشا کہا گیا روف روفر <تصفيق> <آہا. تصفيق> معلوم ہوا درود شریف جو ہے ہمارا دروداج جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ اور ایک نقطہ رات میں نے بتایا جی, جی،, جی، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم فرماتے تھے دا فیول یہ کہتے ہیں تم کہتے ہو دا فی شافل امراض نبی ہے, و اتنون ہے وہ ہے و باندر کا بچہ تم صرف باندر کا بچہ ڈگ हाथ ہاتھ میں لے کر بخاری کو ہاتھ لگانے کی بجائے کسی जाकर پر جا کر ڈوگ ڈگی بجاتا رہے محدود صاحب تمہارا کیا کام ہے ہاتھ لگانا تمہیں قرآن ودیب سمجھ آئے ممکن ہی نہیں ہے وہاں <سؤال> <سؤال> <سؤال> بھی محدسی جتنے ہیں ان کو کیا بجانا چاہیے <سؤال> ڈگ اور یہ پکی بات ہے سنو میں ایسے نکال رہی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ میرے منہ سے دیکھو اس پر دلیل ہمارے استاد بڑے استاد ہمارے بڑے استاد چھوٹے استاد کو تو استاد کا کہنا بھی گہرا نہیں کرتا بڑے استاد کو استاد سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ چھوٹے استاد کو ہدایت دے دے پھر استاد پھر, پھر, پھر میں اس کے در کے کتوں کا بھی کھاد کاش کے اس کو کو پھر مخالفت اللہ تعالیٰ دے دوں آخر تو بڑے استاد ہمارے استاد مولانا منظور احمد شاہد جنڈا والے والے جنڈالوی مولانا منظور منور صاحب جن ڈالوی آپ خود یہ واقعہ بیان فرماتے تھے اور ہم نے ان کی زبان شریف سے سنا بارہا ہار آپ دیوبندیوں کے پاس پڑھتے تھے آپ نے تمام کتابیں دیوبندیوں سے پڑھی تھی دورہ حدیث پڑھنے کے لیے آپ فرماتے تھے میں چلا گیا غلام اللہ پنڈی والے کے پاس غلام اللہ پنڈی والا جو ہے دیوبندیوں کا بہت بڑا ملا گزرا ہے خمدیر غلام, غلام اللہ پنڈی والا پتا ہے کہاں ہے اس کی قبر معلوم ہے یہ لارنس پور جانتے لارنسپور ضلع اٹھک میں ہے اس کے ساتھ دریائے رحمت شریف ایک تانا ہے بزرگ ہوئے ہیں خواجہ عبد الغور ان کے گھر کے ساتھ بالکل خبیس کی قبر ہے یہ وہاں کا تھا کتا ہاں ہاں وہی جو خنزیر کی شکل ہو گیا تھا دبئی میں مرا تھا خنزیر کی شکل ہو گئی تھی اور وہاں کے ڈاکٹروں نے لکھ دیا تھا حضرت صاحب کے لیے جو جس پیٹی اور بخش صندوق میں انہوں نے اس کی لاش بھیجی تھی انہوں نے لکھ دیا تھا اوپر کہ ڈاکٹری معائنہ کے مطابق اس کا چہرہ دیکھنا ممنوع ہے تو خیر وہ غلام خان جو ہے نا اس کے پاس فرماتے ہیں میں دورہ تفصیل حدیث پڑھنے کے لیے گیا دورہ ہے حدیث پڑھنے کے لیے گیا رات کو خواب دیکھتا ہوں ایک چبوترا ہے جن میں ہوتا ہے کھڑا بنے چبوترا ہے اونچی جگہ ہے اس پر حضرت صاحب ڈگ ڈگی لے کر بجا رہے ہیں اور جتنے آپ کے دورہ حدیث کے طلباء ہیں وہ سارے بندر بن کر ناچ رہے ہیں استاحت پر باتیں ہیں میں نے صبح اٹھا یار کمال ہے میں تو حدیث پڑھنے آیا ہوں یہ حدیث پڑھنے والے بندر ہیں حضرت مداری ہیں آپ نے دیوبندیت سے توبہ کی مولانا منظور احمد صاحب جنڈالوی نے اللہ تعالیٰ ان کی ان پر رحمت فرمایا اور ان کی مقفرت فرمایا توبہ کی اور پھر آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے آ کر مولانا سردار احمد صاحب جو فیصل آباد والے تھے ان کے پاس آ کر میں نے دورہ حدیث پڑھا تھا بعد میں آپ سننی بن گئے تو میں نے صحیح کہا نا ڈگ ڈوبی آج یہ واقعہ جو ہے یہ اس جملے کی تائید اور سمجھ بات گیا تو بھائی میں نے یہ کہتا ہے شافل امراض رسول اللہ کو کیوں کہتے ہو میں نے کہا لانتی شافل امراض میرے نبی پاک نے بخاری شریف میں مدینے کو مدینہ شریف کی مٹی کو فرمایا ہے بخاری شریف کے اندر پوری کتاب اور باب بنا ہوا ہے دم جھاڑے کے متعلق کس کے متعلق <تصفيق> کتنے ابواب ہیں کتاب ہے پوری اس کے ساتھ کتنے ابواب ہیں پرانے مجید کے ساتھ دم اگر مقدس کلمات کے ساتھ دم اس کو رقیہ کہتے ہیں رقیہ رقا اس کی جمع کتاب اور رقا اچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیمار آتے دم کروانے کے لیے آپ دم فر جب فرماتے نا تو اپنا لعاب شریف منہ شریف سے لے کر انگلی شریف شہادت والی کو لگا کر زمین مٹی شریف جو مدینہ شریف کی ہوتی اس پر ایسے ایسے ایسے پھیرتے گھماتے رہتے تھے اور مٹی شریف اپنی انگلی مبارک کے ساتھ لگاتے رہتے تھے اور پھر فرماتے بسم اللہ ہے تربت و اردنا تے بہادنا یشفی سکیمنا بے دن رب نا کیا ہماری زمین کی مٹی تربت اردینا اس میں تخصیص ہے ہماری اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ میری وجہ سے شفا مل رہی ہے کسی اور کی وجہ سے یہ نہ سمجھنا کہ مدینہ شریف کی مٹی کے اندر کچھ سینسی راز ہے اگر کسی عالم نے یہ قول کیا ہے تو اس سے خچ لگ گئی ہے دل اس سے نفرت کھا گیا یہ بات غلط اس سے نکل گئی ہے اس کے اندر کوئی فلسفے کا اثر ہے اس کے اوپر تو فلسفہ کا اثر تھا جس کی وجہ سے اس کے منہ سے یہ بات نکل گئی ہے اور وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ امام بیضاوی کی تفسیر جو ہے اس سے بچنا چاہیے اس کے اندر احتیاط کرنے چاہیے کیونکہ اس کے اندر فلسفے کی باتیں شامل ہو گئی ہیں امام کے اوپر ذرا فلسفے کا اثر تھا جس کا جس طرح کہ کی زمکشری کی تفسیر جو ہے اس کے اندر اے اعتظال کی ملاوٹ ہے ا احتضال کی کسی طرح اس میں فلسفہ کی ملاوٹ ہے اور جو انہوں نے کتاب المسا کی شرح لکھی ہے نا میرے پاس جو بڑی ہے اس کے اندر انہوں نے یہ بات لکھ دی ہے تو یہ بات ان کی والی ہے قاضی بیضاوی رحم اللہ نے اللہ تعالیٰ ان کی مقصد فرمایا تو رد کرنے والے محدثین نے رد کر دیا اور انہوں نے صحیح کیا ہے انہوں نے کہا یہ بات یہ فلسفہ کا ہے یہ بات میں نے لکھا امام امام ہمارے امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ بیضاوی تفسیر پڑھتے ہوئے خیال کرنا چاہیے اس میں فلسفے کی ملاوٹ ہے اس بات کا رد کون کون سے فت الباری شریف اچھا ابن کا میرا انہوں نے نقل کیا رد کرنے والے اچھا اگر میں تمہیں سمجھاتا ہوں یار انہوں نے حدیث پر غور نہیں کیا حدیث کے لفظوں میں راز موجود ہے کہ یہ وجہ سیسی نہیں ہے یہ صرف مستفیٰ کی برکت ہے یہ وجہ سینسی نہیں روحانی ہے آپ فرما رہے ہیں تربت اردنا اگر سیسی راز ہوتا تو یورپ کی مٹی میں بھی سینس پڑا ہوا ہے انڈیا کی مٹی میں بھی پتہ نہیں کڑی کڑی بلا پڑی ہوئی ہے کوئی سینسی راز ادھر بھی ہوں گے لیکن آپ نے تخصیص کر دی تربت ہو اردینا تربت چلو ادھر سہنس آ ان کی مان لیا قاضی بیزابی کی بات تو آگے کیا کہو گے بے ریخا تھے تو لواب دہان شریف کے اندر کوئی سہسی راز تھا تو میں پھر پوچھوں گا حضرت کیا ہے بتاؤ کیا اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے اندر جو سینسی چیزیں رکھی ہیں ان کے اندر کچھ اثر رکھا ہے کیا مستعفی کے اندر اثر نہیں ہے لیکن بزرگ لوگ سچ فرماتے ہیں فلسفے میں آنا آسان ہے اس سے نکلنا مشکل ہے یہ میری بات یاد رکھنا اسی وجہ سے حضور سید اللہ غسل مرا ربی اللہ تعالیٰ نے غوث پاک میرا کتاب ہے جو امام ابن حجر حضرت نے غوث پاک میرہ کے حالات پر لکھی ہے اس کے اندر لکھتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا ایک طالب علم آیا حضور میں پڑھتا ہوں اس کے ہاتھ میں کتاب تھی فلسفے کی کتاب تھی کس کی کی کیا پڑھتے ہو حضور یہ کتاب پڑھتا ہوں فرمایا کھولو دیکھا تو یہ نہیں تھا ایک حرف بھی نہیں تھا یار یہ پڑھتے ہو اس نے کہا حضرت اس میں تو سب کچھ لکھا تھا آپ کے سامنے آئی تو سب کچھ اڑ گیا آپ نے فرمایا وہ علم بھی نہیں ہے جوڑ گیا جوڑ گیا وہ نہیں ہے اسی وجہ سے ہمارے فرید الدین عطار فرید الملت و ودین فرماتے ہیں فقیر کو فلسفے کی فی کوفر کی کاف سے بدتر لگتی ہے اسی وجہ سے یہ میرے بھی تجربہ ہے فلسفے سے نکلنا بہت مشکل ہے آنا آسان جانا اسی وجہ سے فرماتے ہیں قدمل قدمل خروج پبل وہلے نکلنے کی سوچ بعد میں داخل ہو یہ نہ ہو کہ کنویں میں پہلے بڑھ جائے اور باہر نکل کے نکلنے کا نہ رہے اب سوچتا رہے کیا کروں تو یہ کندھا کنواں ہے فلسفہ اس کے اندر داخل ہونے سے پہلے سوچنا چاہیے دیکھا ہے فلسفے کی ایک قسم ہے تبھی آپ آیا ہے دنیا میں کیا حشر کر دیا سائنس نے تبھی ہیں یہ سارے اور کیا ہے پوری <سؤال> دنیا کو برباد کر کے رکھ دیا ہے سائنس <قصف> <سؤال> <usur> <سؤال> نے پیسے ہے کہ نہیں بالکل تو جس کی ایک شاخ نے یہ کر دیا وہ حضرت سنے صاحب کیا ہوں گے اس بن کا کیا پوچھتے ہو اس بن شریف کا کیا حال ہوگا جس کی شاخوں کا یہ حال ہے تو اس حدیث مبارک نے ترجمہ سنو اس کا بسم اللہ ہے تربت عردینا اللہ کے نام کے ساتھ تربت اردنا ہماری زمین کی مٹی بے ریقت تھے بہ دینا ہم میں سے کسی ہم میں سے بعد یا کسی کے لعاب کے ذریعے لعاب کے ساتھ یشفی سقیمانا ہمارے بیمار کو شفا دیتی ہے سبحان اللہ بتاؤ یشفی کا فائل کس کو بنایا تربت کو بنایا تربت مذکر منس دونوں استعمال ہوتا ہے بھائی خاک کے معنی میں توجہ ہو جی یشفی شفا دیتی ہے وہ مٹی لو کے ساتھ مل کر سبحان اللہ بہدینا بادنا کنایا ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ذکر کیا یہاں بادنا کے ساتھ سبحان اللہ بادنا فرما کر مراد خود کو لیا ہے تو کنایا ہو گیا بادنا آپ کی ذات سے اب بولو سبحان اللہ تو فرمایا ہمارے زمین کی مٹی میں سے بعض کے, کے لحاف کے ساتھ مل کر یشفی سکیمانہ ہمارے بیمار کو کیا کر دیتی ہے, دیتی ماری ماری ہے مگر بیز نے وہ وہی لان تھی یہی توحید کا راز ہے بیز ربنا اسناد اور نسبت میں کوئی را... ش... نہیں شرک آئے گا جب تک یہ اعتقاد قائم ہے بے شک بے شک بے شک بے شک رب سے حکم اس کا ہے لیکن شفا یہ دے رہی ہے سبب یہ بن رہی ہے تو سبب کی طرف اسناد اور نسبت ہو گئی یہ اسناد مجازی ہے مجاز عقلی ہے حقیقت میں شافی رب ہے لیکن ظاہر سبب یہ بن گیا تو آپ نے فرمایا سی ارے بتاؤ جب آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارے شہر کی مٹی ہمارے لواب کے ساتھ مل کر شفا دیتی ہے تو شافل امراض وہ بن گئی کہ نہ بنی کیونکہ جب یشفی کا وہ فائل ہے تو فائل کو شافی کہنا پڑے گا شافی اسم فائل ہوتا ہے اور کیا ہوگا تو جب یہ شافی ہے تو لانتی وہابی سے کہو مصطفیٰ کریم کے در کی مٹی شافل امراض ہے کتے تو رسول کو نہیں کہنے دیتا ارے سمجھ نہیں اج بھی اسی طرح وہ مبارک نہیں لگتا آج نہیں کہہ سکتے اسی طرح نہیں کہہ سکتے ہوگی شفا اسی طرح نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ لعاب شریف کہاں سے لائیں وہی بات بابا فرید سرکار شیف لائے درویش بھوکھے بیٹھے ہوئے ہیں پانی پر آپ سرکار نے دم کیا کچھ پڑ رہے تھے بن گیا کھانے لگ گئے دوسرے دن کھانے کے لیے روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی انہوں نے وہی حضرت والا کلام پڑھنا شروع کر دیا مر گئے پڑھتے پڑھتے نہیں بن رہا شاید عرض کی حضور آپ تشریف لائے کیا کر رہے ہیں عرض کی حضور بس وہ کل والا جو آپ نے کام کیا تھا وہی وہ کر رہے ہیں آپ نے فرمایا کیا وہ کلام پڑھ رہے ہیں آپ نے فرمایا یار وہ, وہ کلام تو وہی وہ ہے زبان فرید کی نہیں ہے مان اللہ مان اللہ حضرت <laughs> مٹی شریف مدینہ شریف کی ہے لیکن اگر حضرت صاحب الیاس قادری صاحب کے حضرت الیاس قادری صاحب جو امیر ملت ہیں امیر ارے سنت ہیں ان کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ مٹی سے اور بیماری بڑھ سکتی ہے کیونکہ وہ جو بٹی شریف کی برکت ہے آپ کے ہاتھ مبارک لگنے سے وہ اڑ جائے گی اور حضرت کی نحوست رہ جائے گی جیسے آج میں ایک پمپ پر تیل ڈلوانے کے لیے گیا ہوں یہ ایک نمبر پمپ ہے اس پر لکھا ہوا تھا امام غزالی کے حوالے سے یا اتوار کے دن پتہ نہیں کون سا دن تھا یا حی یا قیوم ہزار بار پڑھنے سے غیب سے روزی پہنچتی ہے وہ جو پمپ والے کھڑے تھے میں نے کہا یار یہ پڑھا کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے بندو ایسے پمپ کھول پر بیٹھے ہوئے کھول کر ہو رہے ہو جاؤ وہاں پر بیٹھ کر اور دس ہزار مرتبہ اس کو پڑھو اور غیب سے روزی لو بات ختم یا جو آیا تھا ادھر لگانے کے لیے کم از کم اس سے تو کہہ لیتے یار تم ادھر جو ہمارے لیے جو بیچارے پریشان ہو کر ادھر لکھ رہے ہو اور لگا رہے ہو کہ چلو ہمیں غائب سے روزی پہنچے تم خود کیوں نہیں لے لیتے تو میں نے کہا ان ظالموں کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ شرائط ہوتے ہیں وظائف جو ہوتے ہیں ان کے شرائط ہوتے ہیں یہ لانٹی کے بچے الٹا ہمارے اسلام کو خراب کرتے ہیں بدنام کرتے ہیں ایسے وظائف لکھ دیتے ہیں شرائط ہوتے نہیں ہیں جب شرائط نہیں ہوتے کرتا ہے وہ پورا ہوتا نہیں وہ کہتا ہے جناب کمال ہے دینے پسانی کی کوئی جو وظائف ہوتے ہیں ان وظائف کے لیے شرائط ہوتے ہیں مخصوص شرائط جو عمل کے لیے وہ علیحدہ ہوتے ہیں اور سب سے بڑی شرط جو ہوتی ہے وہ دین پر عمل ہوتا ہے پرہیزگاری تخوا پرہیز گاری سب سے پہلی شرط ہوتی ہے وظیفے کی نہیں بات آ رہی کیوں کہ اگر انسان اللہ تعالی کا مخالف بنتا ہے چھوڑ کر تو بن جاتا ہے دشمن اللہ کا اب لاکھ ورد کرتا رہے وہ کیا انعام کرے گا بھائی چلو اٹھو اٹھو کھانے کے لیے بیٹا امام والی کتاب تفسیر راضی کے اندر قفال مروزی تو انہوں نے نقل کر